حضر گرام قدر اور المبارک کا آخری اشرہ چل رہا ہے اور آج تیسری تاخرات ہے جس میں ہم اور آپ القدر کو تلاش کریں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے آج ہم نے تراویح میں پران مجید کا چھبیسواں جز ہم نے سنا چھبیسواں سپارہ تو سورت الحتاف جو جہاں سے آیت آج کی پہلی رکاط کا آغاز ہوا تھا میری گزارش ہے کہ آج کم سے کم آپ سورت الحتاف ضرور سے پڑھیں قلعے میں بیٹھ کر کے کیا میسج رب مجھے دینا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے رخ کو بدلنے کے لیے کافی ایسی ایسی باتیں اللہ نے درس میں جن آیتوں کا جنایتوں کی تلاوت کی گئی اس کو انتخاب کیا ہے وقت بالکل کم ہے کوشش کروں گا کہ کم وقت میں پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں تو انسان اس دنیا میں آزاد نظر آتا ہے اور اللہ نے بنایا بھی ہے بالکل آزاد ہے نا فریڈم اللہ نے دیا ہے ہمیں لگتا بھی ہے کہ کتنا آزادی اس کو ملی ہے ساتھ لیکن ہم آپ جانتے بھی ہے کہ انسان سوچتا بھی ہے انسان بولتا بھی ہے اور انسان عمل کرتا بھی ہے ہے نا سوچتا بھی ہے بولتا بھی ہے عمل بھی کرتا ہے تو قرآن ہمیں حیرت انگیز حقیقت بتاتا ہے ایک بہت ہی حیرت میں ڈال دینے والی ایک بات قرآن ہمیں بتاتا ہے اس کی زندگی کا وہ بات کیا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں قوف کے اندر آج جو آیتیں تلاوت کی گئی انہی میں سے کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے ہر لمحہ سی سی ٹی وی کیمرے جہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں کیمرے کے پاس سے گزریں گے تو ریکارڈ ہوگا ہاں؟ لیکن یہاں پر قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ تم جہاں بھی ہو تم جیسے بھی ہو ہر ہر چیز تمہاری ریکارڈ کی جا رہی ہے اس کی تفصیل پچھلے دو لرسوں میں الگ الگ, الگ جگہوں پر میں نے الگ انداز سے بیان کیا تو اللہ کی ہمیشہ کی نگرانی کیا ہے قرآن کیا بتا رہا ہے آج کی اس سیشن میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اللہ نے فرمایا کہا اللہ نے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا پیدا کرنے والا اللہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں وصفصے آتے ہیں دل میں جو خیالات آتے ہیں اس سے بھی اللہ واقعی بات بتا رہے ہیں اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے شہرت سمجھتے ہیں جانور وغیرہ کو ذبح کرتے ہیں تو شہرت کٹی تو ہی اس کی موت ہوتی ہے اصل جو درنگ ہوتی اس کو شہرت کیا بولے جگلر جگلر ہاں تو آدمی کا دم نکلتا ہے قریب ہیں اللہ نے سوچو سوچ کر کہ دیکھو اللہ کتنا زیادہ ہمارے سے کریم ہے اس کے بعد کیا ہے تو میں پھر اللہ نے فرمایا مَا مِنْ اللہ کہتے ہیں جب دو لینے والے فرشتے دائیں اور بائیں ہیں بیٹھے ہیں وہ کوئی لفظ نہیں بولتا اس کی زمان سے ایک بھی اگر نکلتا ہے مگر اس کے پاس ایک تیار نگران موجود ہوتا ہے نوٹ کر لیتا جو لفظ بھی تمہاری زبان سے نکل رہا ہے نا وہ بھی نوٹ کر لیا گیا ہے تم اچھا بولو برا بولو بکواس کرو کام کی باتیں کرو کچھ بھی کرو ایک لفظ بھی اگر تمہاری زمان سے نکل رہا ہے اس کو بھی نوٹ کیا جا رہا ہے تو سوچو سوچ سمجھ کر کے بولنا نہیں بولنا وہ کہتے ہیں نا پہلے تو لو بولو نہیں پہلے تو لوگ پھر بولو پہلے تو لو پھر اسی لیے کہا جاتا ہے نوٹ کیا جا رہا ہے ہر ہر ورڈ تمہارا نوٹ کیا جا رہا ہے یعنی انسان کی زندگی ڈیوائن ریکارڈنگ سسٹم کے تحت چل رہی ہے مکمل طریقے سے اللہ کی نگرانی میں ہماری زندگی چل رہی ہے کائنات میں ریکارڈنگ کا نظام اللہ نے بنایا ہے. آج کا مطالعہ بھی پچھلے میں بھی میرے سامنے کیا تھا کہ کیسے انسان کی ایک ایک چیز بھی ریکارڈ کرتی اس کی سکن بھی کیسے کرتے گواہی دے گی آج وہ بھی کیسے ریکارڈ کرتی ہے انسان کی سوچ میں محفوظ ہو جاتی ہے اس کی چیزیں سوچ میں کیسے بھی میموری سسٹم جو اللہ نے بنایا انسان کی سوچ میموری سسٹم میں محفوظ ہو جاتی ہے کیا کیا وہ سوچتا ہے انسان کی آواز ساؤنڈ ویو کی صورت میں ریکارڈ ہو جاتی ہے معلوم ہے نا ساؤنڈ ویو جیسے پانی کے ویب نکلتے ویسے ہی ہوا کے بھی لہریں ہوتی اسی طریقے سے انسان کے اعمال اس کی انرجی ہیٹ ویو مطلب یہ بھی جانتے ہیں نا آپ لوگ ہیٹ ویوس کیسے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کے تحت اس کے اثرات چھوڑ جاتے ہیں یہ سب اس بات کی طرح اشارہ کرتے ہیں اس بات کی طرح اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں پر کائنات میں کیسا ریکارڈنگ سسٹم اللہ رب العالمین نے بنایا ہے بچ کر کے کہاں جاؤ گے غلطی کرنے والوں بچ کر کے کہاں جاؤ گے گناہ کرنے والوں بچ کر کے کہاں جاؤ گے سود کرنے والوں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو اور اسی طریقے سے سنت بھی آج ہم نے پڑھا مکمل ہو گیا وہ میں مکمل ہو گیا میں بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ کیسے بولنے کی جو طاقت ہے انسان کی کیا بولتے ہیں اس کو سپیچ سسٹم جو اللہ نے بنایا ہے کتنا حیرت انگیز نظام بنایا ہے انسان جب ایک لفظ بولتا ہے تو اس کے پیچھے کتنا پیچیدہ نظام کام, کام کر ہے اب میں بول رہا ہوں میں زبان چل رہی ہے کٹ کٹ کھٹ کٹ کٹ آپ سن بھی رہے ہیں اسی سفید اسی لمحہ آپ سمجھ بھی رہے یوں ہی ہو رہا ہے یہ یوں ہی سادہ سی بات لگ رہی ہے لیکن کتنا بڑا سسٹم اس کے پیچھے کام کر رہا ہے کتنا بڑا سسٹم بنا کر کے رکھا ہے ایک لفظ ہماری زبان سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے تماؤ سوچتا ہے ہے ہے نا ہمارا سوچتا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جس اس کو نروس ہمارے آساب کیا کرتے اس کو سگنل بھیجتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے زبان ہماری حرکت میں آتی ہے پھر الٹ ہمارے اس کو لفظ کی شکل میں بدلتے ہیں پھر اس کے بعد جا کر کے ہوا ہوا کی بھی ضرورت ہے پھر ہوا فلو آواز بناتی ہے, سب ایک لمحے میں ہو جاتا ہے، نا اتنا بڑا پروسیس ایک لمحے میں بن جاتا ہے اسی لیے قرآن نے فرمایا کل ہم پڑھیں گے ان شاء اللہ اور رحم اللہ قرآن خلا جس نے اس کو بولنا سکھایا اللہ ابو جس نے اس کی زبان سے الفاظ نکالنا سکھایا کتنا بڑا سسٹم اس کے نیچے کام کر رہا ہے غور کر کے دیکھو اتنا بڑا سسٹم اللہ نے ہمارے لیے دیا اگر ہم جھوٹ بولنے میں قیمت کرنے میں چاری چوری کرنے میں دھوکہ دینے میں غلط کاموں میں اس کو استعمال کر رہے اللہ پوچھیں گے نہیں بولو اللہ پوچھے گی نہیں ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا قدرت یعنی کی, کی ایک عظیم نشانی ہے بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ کائنات خود ایک بڑی ریکارڈنگ مشین کی طرح کام کر رہی ہے انسان کے سامنے تو فرشتے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں ہمارا جاتی مرتبہ ہم نے سنا قرآن بتاتا ہے کہ سب کچھ صرف فطری نظام ہی نہیں نیچرل نظام کی طرف نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے اللہ کے فرشتے بھی اس کے لیے کام کر رہے ہیں فرشتے بھی مقرر کیے گئے ہیں فالون اللہ نے فرمایا تم پر نگہ مقرر کر دیے گئے ہیں معزز، کرا امن مزت کیا لکھنے والے جو جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ لکھ کر کے رکھ لیتے ہیں یہ فرشتے انسان کے طول کو بھی جانتے لکھتے ہیں اس کے عمل کو بھی لکھتے ہیں اور اس کی نیت کو بھی وہ جانتے ہیں اس اس اس اس کے کے عمل اور اسی طریقے سے کی نیت کا وہ نام کرنے کے پیچھے کیوں کیا نیت کیا تھی معلوم ہے نا وہ حدیث جانتے ہیں سب سے پہلے جھرنا میں کون داخل کریں گے کس کو داخل کیا جائے گا کن قسم کے لوگوں کو یاد ہے ایک شہید ایک شہید जुम्मा में भी बयान किया था मैं और ईशा के दस में भी शायद जिक्र किया था भूल गया आप एक शहीद शहीद हो गया लड़का के जंग में जाकर जा। और दूसरा आरिफ और तीसरा आरिफ और हाफिस दोनों भी हैं और तीसरा والا لوگوں میں بڑا بننا چاہتا تھا تو لوگوں میں تاری اور عالم بننا چاہتا تھا تو قیامت کے دن یہی ریکارڈ انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا یہی ریکارڈ انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا قیامت کے دن یہی ہمارا اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ نے فرمایا وہ اللہ فرماتے ہیں، منا دیکھتے نہیں ہم اللہ نے فرمایا نام آماد رکھ دیا جائے گا جو کچھ بھی اس نے کیا تھا سامنے کھول دی جائے گی اور مجھے مجھ سے ڈر رہے ہوں گے ڈر دنیا میں کیا ہو گیا میں نے چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا نہ بڑی چیز کو نہیں ہر ہر چیز ہماری اچھا سوچو اچھا کرو اچھا بولو اچھے آواز کرو ان شاء اللہ اچھوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے ورنہ پھر کے ساتھ ہی ہمارا اچھا ہو جائے اللہ کل قیامت کے نیب اچھے لوگوں کے ساتھ شمار فرمائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا بخاری وغیرہ کی روایت ہے انسان اپنی زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے ایک لفظ اس کی زبان سے نکالتا ہے بولتا ہے جب وہ معمولی سمجھتا ہے لیکن اس کی وجہ سے کتنا خطرناک سامنے والوں پر اثر پڑتا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا بول لیتا ہے وہ کر لیتا ہے مگر اسی وجہ سے اس کو لے جا کر کے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے یعنی کہ وہ ستر سال کی مسافر جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے ایک روایت ہے مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے نا اتنی دوری لے جا کر کے اس کے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے ایک بولی وہاں تک اس کو لے جا کر کے تباہ و ربا کر کے رکھ دیتی اسی لیے کہا جاتا ہے سوچ سمجھ کر کے بولو پتا نہیں ہماری ایک بولی سے اتنے خاندان تباہ ہو جائیں گے ایک تباہ ہو جاتا ہے ایک بوئی کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے سوچ سمجھ کر کے का کسی کا دل نہ دکھاؤ کسی کا دل نہ دکھاؤ ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ اپنے اپنے بڑوں کے سامنے عزت کے ساتھ پیش آؤ یہ اللہ علمی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سکایا ہے. تو لہذا یہ <laughs> جو میں بتا رہا تھا نا ایک لفظ ایک بولی تو کیسے محفوظ ہو سکتی ہے آج ہم جانتے ہیں سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے ساؤنڈ ساؤن کے جو یہ لہریں فضا میں پھیلتی ہیں اور کبھی ختم نہیں ہوتی اور قیامت محفوظ ہوتی ہے بلکہ کسی نہ کسی شکل میں یہ باقی رہتی ہے اسی لیے آج ہم وائس ریکارڈنگ آڈیو ریکارڈنگ ہے نا ڈیجیٹل میموری وغیرہ میں کے ذریعے سے انسان کی آواز کو ساروں کے بعد میں ہم سنتے ہیں ایک آدمی ہے اب میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے ہم اور آپ بھی آپ کے موبائل میں بھی کسی نہ کسی کی آواز ضرور ہوتی ہے اتنے لوگ ایسے ہیں آج جو زندہ نہیں ہے لیکن ان کی آواز ہے نہیں ہے آج نہیں معلوم تو بولو نا بھائی تو میں یہ بتا رہا ہوں چار منٹ ایکسٹرا لے لیے نہیں بولنا ہو ختم کر دیتا ہوں میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک بندہ آج اس نے اپنی آواز کو ریکارڈ کیا ہو گیا بتاؤ چار دن کے بعد اس کی آواز بھی ختم ہو جائے گی ابھر گیا نا چار سال کے بعد اس کی ہڈیاں بھی باقی نہیں رہیں گی سڑ گیا پورا ختم ہو گیا تو بتا اس کی آواز ریکارڈ ہے گی نہیں رہے گی ہمارے باپ دادا کے دیکھنے کے بعد بھی میری چیزیں بٹا دی جائے گی نہیں ہر ہر چیز محفوظ ہے ہر ہر چیز ہمارے سامنے کرمت کے دن پیش کی جائے گی تو لہذا آدمی کی آواز بالکل محفوظ ہوتی ہے تو کو میں نے کہا نا اللہ نے فرمایا تو لہٰذا زبان کا بھی ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے ہم اور آپ کو چاہیے کیا کریں مکمل طریقے سے سوچ سمجھ کر کے الفاظ بولنے کی کوش کریں و کو بھی دکھا کر کے کریں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ تنہائی میں ہے تنہائی مطلب سنگل ہے کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی نہیں سن رہا ہے کون سن رہا ہے کسے معلوم ہو رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے ریالٹی یہ ہے کہ اس کی سوچ بھی محفوظ ہے قیامت کی کیا پوری زندگی ہماری کیا ہے مطلب ایک فلموڈ ہماری زندگی کے تیار کیے جائے کل قیامت کے دن کیا بولتے ہیں اس کو کائنات کی سکرین پر ہماری زندگی کی فلم ریلیز کر دی جائے گی آدھے بتاؤ وہاں پر کیا ہوگا ہمارے آماد ہم کو دکھا دیے جاتے ہیں بتانا یہی ہے کہ گھر کی آمد کی بھی نہیں ہوگا محمد محمد ہر محمد ہر چیز ہماری محمد ہمارے, ہمارے سامنے پیش کر دی جائے گی وہاں پر کیا محمد ہوگا کس کے سامنے بچو گے روفوز رکھو گے کوئی چیز ہماری محفوظ نہیں ہے رب العالمین کے نظام میں محفوظ ہے رمضان کا یہ مہینہ ہم اور آپ اسی بات کی ٹریننگ دینے کے لیے آیا ہے کیسے بولو کوئی نہیں ہے بند کمرہ ہے کھانے کے مختلف لذیذ لذیذ میوے موجود ہیں پانی بھی موجود ہے ایک دم ہنسی گلاس میں ٹرانسپیرنٹ گلاس رکھا ہوا ہے پانی ہے اس کے اندر سے بلبلے نہیں کر رہے آکسیجن پی لیں گے وہ سو کر رہا ہے یہ خطرہ حلف سے اتاریں گے کیا سوچتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے ہے نا روزہ میرا چلا جائے گا یہ جو مہینے ہمارا ہر لمحہ اللہ دیکھ رہا ہے کوشش کریں گے اللہ ہمیں اس کی توحفے فتح فرمائے اور یہ آج کی رات جاگنے کی رات ہے ہم اور آپ کو اپنے گناہوں سے مفرت مانگنا ہے اللہ سے معافی مانگے توبہ کریں استغفار کریں اللہ ہمارے گناہوں کو ضرور को گے اللہ عما إنك تحب العفو وصل وعلى وعلى وصحبه علی. السلام علیکم